ارو بنتا ایم ایل شنچر نروہیم جسمن لا مہا عزیزانِ حضیزہ آج اگست انیس ستر کی تیس تاریخ ہے اور درس کا آغاز ان کی چونتیسویں آیت سے ہو رہا ہے فور اوور تھری فور ذرا سا اونچا ہو جائے تو دیکھیے جیسا کہ میں نے سات کا درد کے آخر میں ارج کیا تھا بڑی اہم آیت سامنے آ رہی ہے اہم اس اعتبار سے کہ اس آیت کے جو مانی کیے جاتے ہیں ان کی روح سے جو پوزیشن سامنے آتی ہے وہ پرانے قریم کی اس موضوع پر ساری تعلیم کے خلاف ہے لیکن ان معانی اور اس مسلم کو ایسا مستند اور مستقبل الگ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے ذرا بھی ادھر ادھر نہ کوئی ہٹ سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے نہ کوئی اور مشہور لے سکتا ہے اور یہ چیز ہمارے ہاں ہزار برس سے چلی آ رہی ہے آئے تھے ہر رزارو کن اڈمسا جیسا کہ میں نے کیا تھا کوئی سب ترجمہ اٹھا کے دیکھیے اس میں یہ لکھا ملے گا کہ مرد عورتوں پر ہاکم ہے بلکہ دروگا ہے اس کے لیے نب دو ہی عربی زبانوں ہی عربی زبان کی تفاطی میں ملتے ہیں مسلطین بھی اور مساطرین ہاکم بھی دروگا تک بھی مرد عورتوں پر حاکم اور دروغا قسم کے حاکم ہیں ماں فجلّہ دادا ہم اللہ میں وہ ترجمہ دے رہا ہوں آپ کو جو آپ کو ہر قرآن میں ملے گا قرآن کریم کے ہر ترجمے میں ملے گا مرد عورتوں پر حاکم اور داروغ ہیں اس لیے کہ خدا نے انہیں عورتوں پر حضیت دی ہے ان کو افضل بنایا ہے عورتوں سے اور اس لیے انفکن انداری ہند اس لیے کہ وہ اپنا محال خرچ کرتے ہیں ان کی لہٰذا سب طالب ہاتھوں کا تم حا تم دلغید بنا حافظ لہٰذا وہ ہیں جو خاندوں کی شاید گزار ہیں اور جس چیز کا خدا نے انہیں حفاظت کرنے کے لیے کہا ہے وہ شہروں کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرتی ہیں اور پھر آگے غلطی دفاتینہ نشوزہ ہننا کائزو ہننا مزاج غدربو اور اگر تم دیکھو ان کی طرف سے ایک ذرا بھی وہ سرکشی کرتی ہے تو ان کو پہلے سنبھال ہو جائے پھر ان کو خاتذہوں سے الگ کر دو اور پھر ان کو مارے بھی آئین اٹا نہ کل سڑا تب وہ علیہ سجیے گا ہاں جب وہ اٹائے گیار کر دیں تو بس پھر اس کے بعد نہیں سب یہ ہے عزیزہ من لہایت جہاں سے دست کا آغاز ہو رہا ہے اور جس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی سا ترجمہ اٹھائیے یہی ترجمہ ملے گا کوئی سی تقسیم دیجیے وہ کسی کی تشریح میں آپ ملے گی ہوئے ملیں گے کہ اسلام میں جو حقوق دیے ہیں عورت کو جو اسے کہیں اور نہیں ملتا جتنا بلند مرتبہ اس نے عطا کیا ہے نہ اس سے پہلے کی تاریخ میں کہیں اس کی مثال ملتی ہے نہ اس کے بعد آپ کو اس کی مثال ملتی ہے اور بڑے فخر سے اس چیز کو پیش کیا جاتا ہے یہ بھی ایک متفق آ گیا چیز ہے ہر جگہ آپ یہ سنیں گے انہیں کہتے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی اسی عورت کے متعلق یہ چیز بھی ان کے ہاں متفق الحا ہے کہ مرد ان پر داروغ مقرر ہوئے خاکین مقرر ہوئے ہیں اس لیے کہ خرچ کرتے ہیں ان کے اگر ان کے ہاں میں ذرا سی سرکشی نظر آئے پنجاب ہو جائے یہ بات نہ ہو تو لاوت ہی تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی کہا جا رہا ہے اور وہ جو حقوق دیے ہیں اسلام نے جو دلند مرتبہ دیا ہے اسلام نے تو ایک طرف اس دعوے کو سامنے رکھیے دوسری طرف یہ قرآن کی آیت ہے کوئی مسل مثال والی بات نہیں اسے کہتی ہیں کوئی ہدایات اور کدوری کی بات نہیں ہے یہ قرآن کی یہ آیت ہے اس کا یہ ترجمہ لیا جاتا ہے اور جب آپ کے یہاں جو پرجنا دیا جاتا ہے تو پھر یورپ میں جتنے پرجنے ہوئے ہیں ان میں بھی یہی کچھ ہے آپ سوچیے عزیزا من تبدیل ہے کہ میں اس پہ آؤں کہ یہ آج کیا ہے اس کے مصنوع کیا ہے آپ سوچیے کہ یہ دو باتیں جو آج آپ کہیں گے اپنے ہاں اپنی مسجد اور حجروں میں تو بیٹھ کے ہم گزے آئے کیا لیں ساری دنیا کے سامنے ایک طرف جب ہم اسلام کے کتاب چھایا کریں گے اس میں چیپٹر آ جائے گا ومن کے متعلق عورت کے متعلق تو اس میں ہم ساری دنیا سے یہ کہیں گے کہ اسلام نے جو مکان ان کا اطا کیا ہے یا سوچ ان کو دیے ہیں کہیں ہی اور نہیں مل اور اس کے ساتھ ہی جب ہم بھی قرآن کو لیں گے اس میں جائیں گے وہ خود انہوں نے بھی جو ترجمے کیے ہے اس میں بھی پھر وہ یہی کچھ کریں گے انہوں نے تو آپ کے یہاں سے چیز لے کر ترجمہ کر دیم تو آپ اس چیز کو سوچیں ابھی ابھی ذرا چہل پورا بکرا میں آپ کے یہاں آ گیا بلا ہننا میں فلندہ بھی ادائے ہن ذمہ دیا تو جتنی ان کی ذمہ داری ہے ہر ذمہ داری کے مقابلے میں ایک حق ہے بھی کا سارے قرآن میں آپ ان کے لیے بہت سمت سلال دیکھتے ہیں جس کے معنی ہیں کمپلیمنٹری سے ایک جو ایک دوسرے کی تکلیل کرنے والی چیز ہے جی آپ سوچیے تو صحیح بروزوں کا تصور میں رکھیے اور قرآن کی ان آیات کو سامنے لائیے اور پھر قرآن کریم نے بتایا یہ ہے کہ یہ نیت بیوی تعلق جو ہے وہ باہمی محبت سکینت اور رحمت کا حکران کی آئٹ ہے مذتب سے محبت سے بھی اپنا درجہ ہوتا ہے وہ ایسا درجہ ہوتا ہے جسے یہ چاہیے کہ تاکہ موبادی من گو گرم کی گزری اس طرح سے ایک دوسرے کے اندر جذب ہو جانے کی کیفیت جو ہوتی ہے مدت سکونت کوئی چیز اطراف انگیز نہیں گھر کے اندر لاہمی تعلقات کے اندر مصنوع ہے قسم ہے اس میں اور رحمت ضرورتیں اس کی تشریح کی رحمت کے آپ جانتے ہیں خدا صاحب رحمت رحیم اس کا رسوم رحمت سعان رحمت, رحمت, رحمت اور میاں بیوی کے تعلقات کا نتیجہ رحمت ذرا سوچنے کھڑے ہوتا ہے تو کبھی ہاتم اور ناطون کا بھی یہ تعلق ہو سکتا ہے کسی طرح کبھی کسی جیل خانے کے داروہ اور قیدی کا یہ تعلق ہو سکتا ہے آپ ایک تعلقات کو بھی اور اس کے نتائب کو وہ یہ بتائے اور ہاں تعلق ہے وہ یہ بتائے مینس ہے یہی کھڑے ہو کے چوتنی کی بات آ جاتی ہے لیکن فی الحال تو ضروری ہے ہمارے سامنے شاید ہزار برس سے وہ تھی لکھنے والے بہرحال عربی زبان بھی جانتے تھے عالم تھے پھر یہ نہیں ہے کہ کسی ایک نے لکھ دیا ہو جس تفر میں اٹھا کے دیکھیے یہی کچھ لکھا ہو تفافی کے بعد ہمارے ہاں جو ترجمہ کرنے والے تھے بزرگ وہ عربی زبان کے بھی عالم تھے بہت بڑے عالم اسلام کے بھی عالم تھے تو انہوں نے بھی ہمارے ہاں یہ ترجمہ کیا عرب اپنے ہاں عربی زبان میں یہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہی ال ال الفاظ استعمال کر رہے ہیں اردو والے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ بھی یہی کچھ کہہ رہے ہیں تصویریں اٹھا کے دیکھیے اس میں بھی یہی لکھا ہوا تو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر وہ کہے کہ اس کے خلاف کوئی شخص پیش کرتا تو وہ کہے کہ یہ انوکھی سی بات ٹھیک ہے یہ اس کے میں نہیں کتنے قرآن کے جنم میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ مسلم کیسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جسے آپ ترجمہ آگے آ کے کہتے ہیں میں کہ وہ جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس سے ہی آگے ترجمہ بنتا ہے اس کے مثاب یہ ہے کہ مطلب تقسیم جو ہے پشاس تفصیل لے لیجیے وضاحت کرنے کے بعد اس میں یہ چیز ہے ارض القان کے ساتھ متسلطین تفلط بنانے والے تفلط جگانے والے یہ اس کا لفظ ہے ہمارے ہاں ایک تفسیر ہے جلالین اسے کہتے ہیں تو وہ انہوں نے اندازہ بڑا اندازہ لگایا ہے جو جلال الدین سے جلالین جو اس لیے کہ بات بیٹا انہوں نے یہ لکھی تھی اس میں انداز جو ہے تقسیم نہیں قرآن کے یہ جو الفاظ ہیں انہوں نے ان کے مرادب عربی کے دوسرے الفاظ ساتھ ساتھ وہ دیکھے جا رہے ہیں جن گھنٹوں پر اردو میں کریں گے نا یوں کہہ لیجیے کہ انہوں نے پرانی کریم کے الفاظ کا عربی میں ترجمہ کیا ہے مرادف الفاظ قرآن کے لفظوں کے مرادف الفاظ انہوں نے وہ حسین میں دیے جاتے ہیں تو اب یہ بات سمجھنے کے لیے کہ قرآن کے اس لفظ کے کیا ہیں اس کے مراد عربی کا ایک لفظ دوسرا دے دیا تو اس سے سمجھ دو کہ اس کے معنی کیا ہیں اس میں بھی جہاں قوانین عظم نے سال لکھا ہے اس کے آگے انہوں نے اس کا مرادف بھی کہا مساطرین بڑوں بات صاف ہو گئی کہ شاید وہ تفصیل بھی رہے ہیں اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں مسلم یہ اس کا مرادف دے رہے ہیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں مسافری اب ہمارے یہاں جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ یہاں سے دیکھیں گے نا کسی نے متسل لیا تو خاکم کا ہے کسی نے مساط رول لیا داروگا کا ہے یہ دردما ان مسئلوں میں ٹھیک ہے بات یہ ہوئی کہ پھر یہ انصاف کیسے آپ <تصفح> اور یہ چیز میں نے کہا ہے نا کہ آ تو ہے ہمارے سامنے اس آئے جنیبہ کے جیون میں سارے قرآن کے ساتھ جائے گا تفصیروں میں پہلے اور ان تفاشیر کی روح سے جو مرادف الفاظ اس کے نیچے لکھے گئے ہیں وہ ان کا جو ترجمہ ہوا ہمارے ہیں اردو میں تو وہ کی باتیں اب ہم سمجھتے ہیں قرآن کو عام طور پہ یا تو ان ترجموں کے روپ سے سمجھتے ہیں اور پھر اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ نہیں سر عربی زبان سے واپس ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے ہم سے بھی عربی زبان سے واپس ہوئے اور سارے وہ عرب جو ان کی زبان بھی عربی یا ہوٹس دیں گے وہ جو ان کے مراد کیے ہوئے ہیں عربی زبانی ہے وہ جو ان کی تصویریں لکھی ہوئی ہیں عربی زبانی بات یہاں आ گئی کہ یہ تصویریں کیسے لکھی کیونکہ یہ بیچ سمجھ میں آئے گی تو بات آگے چل کرے گی کہ وہ تصویر ہے جس نے یہ مشہور دیا ہوا ہے پھر اس مشہور کو ایک مراد لگی جو ہے وہ اس کے لیے ایک دیا ہے انہوں نے یہ ساتھ لکھا ہوا ہے اور یہ مرادک ہم کے قرض میں ہے جو ہمارے یہاں ہوئے ہیں قرآن سمجھا جا رہا ہے اہل زبان کے ہاں بھی عربی جاننے والوں کے ہاں بھی نہ جاننے والوں کے ہاں بھی ماسوس نے مجھے زیادہ مزاحت میں جانے کی ضرورت ہے بات بڑی مجھے آتی ہے اور یہ اسی عرب کے اوپر نہیں جہاں جہاں بھی اگر کر کے آپ دیکھیں گے کہ ان تفاقی ان تراجم کے خلاف کوئی بات کیا ہوگا وہی وہ اعتراض سامنے آ جائے گا کسان جو ہزار برس والے یہ جانتے ہی یہ سارے اہل عرب جن کی عربی زبان ہے ان کو کیا ہو گیا تھا سارا کوئی ترجمہ اٹھا کے جو کہ یہ لکھا ہوئے اس میں اتنے بڑے عالم اس میں اتنے بڑے عزیز اعتراض مزنی نظر آتا ہے پرانے کریم کی آیات کا مصنوع تفاصر میں سمجھایا ہے اب تو ہم تفاصیر کہتے ہیں بہت سی تصویریں ہیں بنیادی بات جب ہم کہیں گے تو تصویر کہیں گے اور سب سے پہلی مکمل وضاحت والی تصویر ہمارے یہاں امام قبری کی تیسری صدی کے اصل کیا کے شروع زیادہ ہے چلیے تیسری صدی کے کہہ لیجیے امام ہے یہ امام کا مقصد جب ہم بولے تو وہ ایک تو امام شیعہ حضرات کے ہاں ہے وہ بالکل الگ ہیاں کے آئیں گا یہ جو ان سے الگ سنی حضرات کے یہاں ہے یہ سوچ تعظیم کا لطف جیسے عالم متفر محدث اور اصل میں کسی سام کے اندر بھی کوئی شخص جو ذرا آگے بڑھتا ہوا ہوتا تھا اسے امام کہہ دیا جاتا تھا پانی کے معنی میں بھی جو سمجھیں یہ استعمال ہو جاتا ہے اس لیے جب نام کے ساتھ انعام آئے تو اس سے کسی قسم کی کوئی دہشت نہیں تاریخ ہو جانی چاہیے ساتھ اب اس کے بعد تو محنی. کچھ کر نہیں سکتے امام کا بری لگا کہ الفاظ کا بڑا جادو ہوتا ہے ریزان آج کے دور میں اگر وہ ہوں انگریزی میں وہ دکھتے تو ہم اس کے قبر ہی کہتے آپ دیکھتے ہیں کہنے میں وہ تصور تصبر ذہن نہیں میں آتا تو امام کہنے سے آپ کے ذہن میں آتا ہے الفاظ یوں اس طرح سے اپنا ایک خاص تصور قائم کر دیتے ہیں ذہن اس سے مشہور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت بڑے عالم بہت بڑے مسفق بہت بڑے محرف اس لیے کہ سب سے پہلے انہوں نے جامعہ تصویر لکھی سب سے پہلے انہوں نے جامعہ تعریف لکھی تفریح میں انداز ان کا یہ یاد رکھیے گا تین سو سال کے بعد رسول کے تفریح لکھی جا رہی ہے اور تین ہی سو سال کے بعد تاریخ لکھی جا رہی ہے اور اس تین سو سال کے اندر کوئی تحریری نواز نہیں ہے یہ جتنی چیزیں چلی آ رہی ہیں روایات کہتے ہیں اس طرح سے کہی آپ کے ہاں کے مجموعہ احادیث جنہیں کہا جاتا ہے امام بخاری کا سب سے پہلا مسر مجموعہ وہ بھی تیسری سدی کے ہیں ان میں بھی ہر حدیث کے ساتھ یہ ہے کہ مجھ سے فلاں نے یہ کہا انہوں نے فلاں سے یہ سنا انہوں نے فلاں سے یہ سنا اور اس طرح سے سے اس میں سے 300 سال کے اندر جتنے کے سلسلے ہو سکتے ہیں اڑائی سو سال میں کچھ صحابہ کا آخر میں پہنچی کوئی چیزیں کچھ رسول اللہ رسولہ سنتن تک پہنچی سنا انہوں نے یہ کسی طرح سے تاریخ کے اندر بھی یہ چیز ہوئی جتنے واقعات تاریخ کے اندر آگے ہیں وہ یوں سنے ہوئے آگے چلتے آئے اور فر اس میں کتنا ہو گیا فرق یہ اڑھائی تین سو سال کہنے سے ذہن نہیں یوں کہیے کہ اورنگ زیب کے زمانے کی تاریخ آج دیکھی جائے درمیان میں کوئی چیز تاریری نہ ہو خان قدری میں تصویر دیکھی ہر آیت کی تصویر جو ہے اس نے یہ کہا کہ روایت میں یہ آیا تھا یا تو یہ کہ رسوم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس آیت کی یہ تشریف آپ نے فرمائی یا کسی صحابہ کے ساتھ انہوں نے یہ اس کے متعلق کہا غور فرمائیے کہ جس چیز کو امام قدری نے لکھا یا امام بصاری نے لکھا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا حضور کا یہ جو ارشاد گرانی ہے یہ اتنی زبانی روایت سے تین سو ڈھائی سال تک زبانی ان کا نہیں پہنچے ہیں زیادہ سے زیادہ احتیاط انہوں نے یہ برتی کہ یہ لکھنے کے بعد ہم سے ہم نے کہا اس نے اس سے کہا اس سے کہا, اس کہا, اس کہا اور اس کے بعد اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے یہ فرمایا یہ لکھنے کے بعد آخری میں میں یہ دکھ دیتے ہیں اور کما کالا رسول اللہ یہ جیسا نہیں رسول اللہ نے کہا ہو خود یہی یہ بات آ لیکن یہ جو عزلہ اس سے آنا کما کما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں مجھے تو نظر انداز ہو جاتی ہیں جو بھی کوئی حدیث صاحب کے سامنے آئے وہ اب یہی تصور ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اب آپ سوچیے کہ کسی آیت کے متعلق اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی تھی شیر سا سوچنے یہاں چاہیں گے کر دیں کسی آیت کی تصویر کے متعلق اگر یہ کہہ دیا جائے کہ حضور نبیوں کے انسد اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تقریر فرمائی تھی اس کے بعد کسی جھوٹ ہو سکتی ہے یہ کہنی تھی کہ نہیں اس کی یہ تقریر نہیں یہ ہو سکتی ہے معذلہ ناظم پوری تصویر اگر لکھی جائے قرآن کی اور اس میں اور آیت کے متعلق یہ لکھا جائے اس کے بعد اس کے متعلق پورے قرآن کے متعلق صرف کسی سوچنے سمجھنے کی کچھ آیت غیر کرنے کی بات ہی نہیں رہ سکتی یہ ہو سکتا تھا کہ تاریخ میں کوئی چیزیں ایسی آ جاتی تو وہ اس کے خلاف جاتی کہ جو تصویریں آئیں تاریخ بھی امام ہاں قبری میں لکھی پہلے اب یہ سمجھ لیجئے کہ تاریخ کا اور تصویر کا باہمی تعلق کیا تفریح کے لیے ہمارے ہاں ایک چیز ہے اسے کہتے ہیں شان مضول قرآن کی یہ آئ جو نازل ہوئی اس کا شان مضول کیا ہے تو شان مضول یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا سب کا اندر دیکھ لیجئے گھر میں شاید کشمیر وغیرہ ہوں رکھیے گا سب سے پہلے تو وزن کے آباد آپ نے رشیشت دینے شکریہ آگے ایک لائن دے آئیے بس ٹھیک ہے جی سال تو پیچھے لے جائیے ضرورت ہو تو پھر آگے لے جائیں گے پیچھے لے جائیں گے شکشا پر آ جائیے گا ان کو بند کر دیجیے یہ ذائقہ یہ ٹھیک ہے وہی دیا ایک سنگل والوں کی کچھ اپنی عرضہ کے کسیوں کی نشست کے متعلق کچھ انتظام ہو رہا تھا درمیان میں انٹرپشن ہو گیا اور میں پھر آگے چلتا ہوں رائے بانا بھی تو سننے والے نہیں جی دن کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یوں یہ واقعہ ایک ہوا تھا اور اس کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی تو اب اس آیت کا مفن اس واقعہ کے ساتھ متعلق ہو کر رہ گیا تو بھائی اس آیت کے معنی ہیں تو معنی کے دئے میں واقع ہمیں لیجیے نا کہ کیا ہوا تھا وہ واقعہ جو ہوا تھا اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تو اب تفر میں دو قسم کی چیزیں آئیں یا تو یہی چیز کہ اس کی تفصیل رسول نے یوں فرما دی یا یہ کہ اس قسم پہ ایک واقعہ ہوا تھا اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی تو اس واقعہ سے اس آیت کا مصوم متعین ہوا یہ جو ہمارے یہاں تفسیر لکھی گئی سب سے پہلی اس میں اور وہ جو تاریخ ساتھ لکھی گئی اس میں ان میں تو واقعات لکھے گئے یعنی شان نظوم ان آیات کی کہ فلاں آیت اس لیے نازل ہوئی کہ تو ایک واقعہ ہوا تھا اس کے متعلق خدا کا حکم چاہیے تھا تو یہ حکم اس کے متعلق نازل ہوا یا یہ چیز کہ اس کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصویر فرمائی تھی یہ پہلی تصویر جو آپ کے ہاں اور پہلی تاریخ جو آپ کے ہاں مرتب ہوئی ایک ہی شخص کی کی گئی تیسری چوکی کبھی کی وہ بات ہے زبانی روایات کی روح سے یہ چیز مرتب ہوئی اور اس میں یہ چیز آ گئی جیسا کہ میں نے اب کیا ہے جب یہ چیز ہو جائے کہ یہ تصویر رسولہ سلسلم کی ارشاد پر میدا ہے یا اس واقعہ کے قابل یہ آئی تھی جو خدا نے خود اس واقعہ سے متعلق یہ حکم نازل کیا ہے کہ اب جو کچھ اس نے لکھا گیا ہے اس سے ایک انچ سدر کوئی حد تک نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس کے بعد یہ جتنی تفاشی آپ کے ہاں ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ ہیں ہر دور میں لکھی لوگ وہ اسی پہلی تصویر کی طرح کے اوپر سہولت غزلیں لکھی ہوئی کہتے ہیں اسی کو کسی نے اکثر کیا ہے اس کی زیادہ اس کی تقسیم دے دی ہے کسی نے اس کے حکمت اور غرض و غائق بتا دی ہے اسی تصویر کی کسی نے ان سے آسام الگ دستکند کر دیے ہیں تو وہ حکام کی چیزیں آ گئی اسی تصویر سے یہ جو مرادفات انہوں نے دیے ہیں اسی تصویر سے مان خدم کے تو انہوں نے کہا ہے کہ دوسرا لفظ عربی زبان کا یہ ہو سکتا ہے اس کے لیے جتنی آپ کے یہاں اردو کی تصویریں دیکھیں جب عربی کی تفصیلوں کی یہ ہوگی تو وہ تو ہوں گے ہی ان کا ہی قرض وہ بھی اسی مذہب سے درمیان میں ایک دور آیا تھا جنہوں نے یہ کہا کہ صاحب قرآن کریم کی تو ایک ایک فطح پر لکھا ہوا ہے کہ غور کرو فکر کرو ضرور سے کام دو شن سے کام دو تفقرو سے کام دو تو یہ غور و فکر و تفقر کسی ایک دور سے تو محسوس نہیں ہو سکتا یہ تو ہر دور کے مسلمان کو ہر دور کے انسان کو قرآن نے یوز کر دیا ہے تو قرآن نے قرآن نے کہا ہے اصلا جاتا گدور قرآن قرآن قرآن میں تم تدبر نہیں کرتے یعنی یہ فکری چیز باہر کی دنیا سے متعلق نہیں ہے قرآن میں تدبر کے متعلق قرآن نے خود تاکیم کی ہے تو ہمیں اس میں تدبر کرنا چاہیے یہ ایک چیز ملتی ہے ہمیں یہ وہ گروہ تھا جن کے متعلق ایک نوبل لگا میں تعلق میں نہیں جا رہا کسی کو ڈفینڈ نہیں کر رہا یہ محض دوسرے ہیں انہیں متضرا کہا گیا کہ یہ قرآن میں فکر کام لینے کی تعلیم دیتے ہیں اور پھر خلاف میں تاریخ اٹھی ہے اس تاریخ کی بنیاد یہ تھی یہی جو میں نے ابھی عرض کی ہے نام شاخی تعمیر سے اس تاریخ بنیاد یہ تھی کہ جب ایک آج کی تصفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں آ جائے پھر اس کے بعد کیا حق رہتا ہے کسی کو کہ ہم اتنی مزید غور اور فکر اور تدبر سے یہ معنی سمجھے لہٰذا ان کا یہ کہنا یہ شاہ رسالت کے ساتھ انکار ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفریح ہر پہ آسر ہو سکتی ہے اور اس تاریخ کے بعد پھر انہیں مرتب قرار دیا گیا اور پھر آپ کی تاریخ بتا رہی ہے کہ بغداد کی گلوں کی نالیوں میں خون کتنا यह یعنی یہ چیز کہ جو یہ آ گئی ہے بات اس تقسیم میں اس کے خلاف سوچا نہیں جا سکتا کہا نہیں کچھ جا سکتا یہ اس شرکت سے آپ کے یہاں تاریخ میں واقع ہوا اور اس کے بعد جتنی حکومتیں آپ کے ہاں کی کام وہ کسی نظریے کو انہوں نے اپنے لیے سری میں مصلحت سمجھا میں یہی کہ حکومت پاتے در دل تابع چلتی ہے تو یہ تو کہتے ہیں کہ سب ہزار برس میں پھر کسی نے یہ کہا ہی نہیں کہا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ تاریخ میں وہ تو ہے نا ان, کا ان کی تصنیفوں کا ایک ایک ورف ڈھوم دھوم کے جلا دیا گیا طلب کر دیا گیا ان کا اگر کہیں آپ کو ذکر ملتا ہے یا وہ چیز کی انہوں نے کیا کہا تھا کہ بعد میں جنہوں نے لکھا وہ یہ کہ دیکھیے جس کی تفصیل تو یہ تھی اور یہ فلاں صاحب تھے وہ ملنے سے وہ یہ کہتے تھے اس کے وہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسے صاحب تھے اور انہوں نے کچھ یہ کہا اور وہ موقع کے اوپر کوئی چیز اعتراض کے طور پر ان کی ملتی ہے آپ کو یعنی اس کے بعد جو بھی دور رہا آپ کے ہاں یہ ہے وہ چیز جو اتراج کیا جاتا ہے ساتھ پھر اس کے بعد یہ ہزار بڑوں کو آپ کے ہاں گزر گیا اور کسی نے اس کے مطابق کچھ اور ہی نہیں ہے وہ یہ وجہ تھی کہنا یہی کہہ سکتا تھا اور بات ہوئی دلیل اس کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقسیم ہے اس کے بعد کس کو حق پہنچتا ہے کچھ اور کہ بات جی لگتی ہوئی اتنی بھی نیٹ درمی آننے کی جو بات تھی وہی مدد نہیں ہے نا کہ ہر بات کو اس بات جو تھا اور ماک اللہ یا جیسا کہا ہو تو یہ کا تو حق دینا چاہیے تھا نا کہنے والوں کو کہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہوگا ہم خود مانتے ہیں کہ یہ یہ جیسا حضور نے فرمایا ہو یہ اقوال منصور ادار رسول یہ بھی اصطلاح ہے ہمارے یہاں کی کہ حضور کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے ان چیزوں کی مصبت. اگر مدیعہ کم سنگند وسلم اپنی تصویر کا کوئی ایک محتر مدمن مجموعہ آپ کو دے جاتے بات صاف ہو گئی اس کے بعد درد کرنا تو ایک طرف رہا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اس کا کوئی اور مخنوع ہو سکتا ہے حضور نے تو تصویر تو ایک طرف رہی اپنی احادیث کا بھی کوئی مجموعہ کو نہیں دیا صحابہ اقتبار میں مجموعے مرتب نہیں کیے انہوں نے تصویر مرتب نہیں کی یہ اس زمانے میں یوں ہوا یعنی یہ جتنی چیزیں کہی گئی تھیں ان کے مقابلے یہ چیزیں ہوتی تو چھانبین کی جا سکتی ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو ہو سکتی ہے کہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو اور کون سی ایسی ہے جس کے مطابق کہا جائے گا کہ نہیں یہ حضور میں نہیں فرمائی ہوگی ایسی بات حضرے نہیں کہی ہوگی یہ آپ کی حریف نہیں ہو سکتی یہ آپ کی تقریر نہیں ہو سکتی یہ چیز بھی اگر ہوتی تو پھر بھی بڑی حد تک بات صاف ہوتی چلی جاتی لیکن یہ اس کے بعد حق جو تھا یہ خلط کر لیا کہ جو کچھ یہ لکھا جا چکا ہے ان کتابوں کے, کے اندر اب اس پہ تنقید نہیں کی جا سکتی میں یہ بیک گراؤنڈ آپ کو جو رہا ہوں کہ یہ ذہن میں آپ کے آ جائے کہ یہ پھر ہزار برس میں یہ چیز کیوں نہ ہو جو چیزیں میں نے کہی شان نزور کے مطابق کسی آج کی تبدیلی یا براہ راست ایسا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا बात سمجھ میں نہیں आएगी گی جب تک میں اس کے متعلق مطلب کوئی مثال نہ دوں مثال ایک دو نہیں سینکوں اس کے متعلق مطلب لیکن ایک آدھ مثال سے بات واضح ہو جائے گی حضور نے فلاں آج کی تقسیم میں یہ فرمایا پرانی ترین میں یہ ہے اے جماعت میں تم نے اپنے رسول کو اس طرح سے نہ ستانا حضیت کا لگتا. جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے رسول کو ستایا قرآن کی طرف آئی ہو تو ایک چھپانے کی ساری تفصیل قرآن نے خود دی ہے قدم قدم سے پہرا چیزوں کے اندر آتے وہ دامن پکڑ کے بیٹھ جاتے یہاں سے بات شروع کرتا ہم لگا لگاجیے اتنا بڑا ایک ملک سے اتنا بڑا انقلابی پیغمبر فران جیسے جابر کی غلامی سے عید کو نجات دلاتے اور یہاں لایا ہے آزادی کے اندر وہاں کے شرک سے وہاں کے قطر سے بھی نجاد دلائی ہے تو کا سبق دیتا ہے قرآن بتاتا چلے جا رہے ہیں راستے میں دیکھا ہے گاؤں میں کبھی دیوی کی پوجا کر رہے ہیں دادرا کے نوشا ہمیں بھی آسا پت بنا دیجئے تو ستیہ ناشتہ چلے جا رہے ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہاں تمہاری زندگی اس قسم کی دکان جانا ہوتی ہیں نہیں موسا وہ دور کی قسم کا یہ کھانا کھا گا کہ ہم پتنگ آ گئے پیسے اچھے تھے مشن میں بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے ان کی ہنڈیاں بتایا کرتے تھے ان کی ہنڈیاں مشن کھایا بھی کرتے تھے نا چٹ پٹے قسم کے وہاں کھانا ملتے تھے یہاں لے آیا ہمیں مارنے کے لیے ذرا پانی کی دقت ہو رہی ہے بہال مچا دیا کہ موسا کیا ہم جا رہے ہیں مشرق اس میں چار دن کے لیے وہ ان سے دوسری جگہ جائے پیچھے سے ایک بت بنا کے بچے کا اس کی کر دی یہ آپ دیکھتے ہیں پران ساری تفریح میں رہا ہے کہ یہ کام اتنے بڑے اپنے عظیم رسول کو اتنے بڑے مسلم کو کس طرح ستا تھی کس طرح دیتی تھی کام کرتی تھی بات کتنی ساتھ جو حالاری میں اس کے متعلق اس حدیث کے متعلق اس آیت کی تفصیل میں کہا یہ کیا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو کہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی تفصیل میں کہ بنی اسراہی ستاپے تھے حضرت موسا اللہ سلام کو تو آج نے فرمایا کہ حضرت موسا علیہ السلام عام طور پر نہانے کے لیے ایسی جگہ چلے جاتے تھے جہاں سردہ ہو تو میدان میں سراہ ندیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ لوگ کو اسی طرح سے نہایا دیتے ہوں گے لیکن باہر ہاتھ آج سطر کی جگہ جایا کرتے تھے دور نکل جانا پڑتا ہوگا نا اب بھی جہاں کی زندگی میں باہر جب جانا ہوتا ہے جسے جنگل جانا ہے باہر, باہر جانا نہیں بلکہ ہمارے یہاں تو لگ رہا ہے, تو ہے جانے والے ایسے دور نکل جاتے ہیں جہاں سدا ہو جہاں فطر ہو سولہ نے فرمایا کہ وہ تو موسم ایس بند اس طرح نہانے جایا کرتے لیکن ٹائم میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ان کے فطر کے مکان کے اوپر کوئی ایڈ ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں آتے چھتے گئی جا کے نہ آتے دار چلا دی یہ وفاری شریف کی حدیث اب کس کے لیے کہ آپ کی یہ برات عادت ہو کہ ایسی بات نہیں ہے انتظام یہ کیا گیا خدا کی طرف سے تو آپ ایک دن اس ندی میں نہا رہے تھے کپڑے آپ نے اتار کے کنارے پہ ایک پتھر پہ رکھے ہوئے نہانے کے بعد جب آپ باہر لائے کپڑے پہننے کے لیے تو پتھر کپور کو لے کے چل پڑا جو ساری شریف کی حدیث ہے اس میں یوگا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفریح فرمائی اس آیت کی پتھر آگے آگے جا رہا ہے حضرت کوئی مشاہدہ اسلام پیچھے پیچھے لوگ چلے جا رہے ہیں اور پتھر اس طرح سے بھاگتا بھاگتا بنی اسرائیل کے اس کیمپ میں آ گیا اور اس کے پیچھے ہوئے اسی طرح سے آ گئے تو انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ نہیں ہوں وہ تو کسی نے یہی بات پھر آپ نے وہ پتھروں لئے پہنا اور اس پتھر کو مارا پانچ ساتھ دکھاج فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں پتھر یہ اس آیت کی تفصیل آئی ہے جسے کہا گیا کہ حضور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل فرمائی تھی اب آپ کیجئے کہ جب عقیدہ یہ پیدا کر دیا جائے کہ یہ حضور کی انصاف پر جودہ تقسیم ہے اس کے بعد کس کی ضرورت ہے تو اس کے اوپر ذرا سی تنقید تو ایک طرف یہ تو آپ فاموش بٹ یا نہیں کر رہے یہ جو آپ کے ہنسی تیر گئی ہے جس کی بھی اجازت دی جا سکتی ہے پھر جب یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ یہ تشکیل رکیل فلسم کی فرمائی رہی ہے آپ نے وہ فرمایا کہ پھر یہ ہزار برس میں اس آج کی یہی تو سی رج تک کیوں ہو سکتی ہے اجیت کا مصنوع یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے یہ جو کچھ بھی تفاقی آپ کے ہاں کی ہیں پرانی ان کے پرجمے بھی کر دیے ہیں انہوں نے آپ اٹھا کے دیکھیے ساری گریب کے بھی ترجمے ہو جائیں گے اس میں بھی آپ دیکھیے کتنا کچھ اور تو اس قسم کا ملتا ہے ان کے دوسری چیز انہوں نے کہی یہ شان نزور کی بانی یہاں رکھتے تھے کہ شان نزور کے اعتبار سے آیت نازل ہوا کرتی تھی لہذا اس آیت کے جو الفاظ ہوں گے ان کے نانی اس ڈاکٹر کی روم سے متعین کیے جائیں گے معاف رکھیے گا ایک مثال اس کی بھی الگ کیے گئے پرانی ترین میں ہے والد مستافرین وہ این ردا کا ہوا یا چڑھنا ہم انہیں بھی جانتے ہیں جو پہلے ہیں مستقدین پہلے جو رد ہم انہیں بھی جانتے ہیں جو مستافرین ہیں پیچھے جی جانے والے ہیں اگلے جو چلے گئے انہیں بھی جانتے ہیں آنے والوں کو بھی جانتے ہیں جنا وہ یقین عادیم عدیم سب بتا رہا ہے کہ بات کیا کہہ رہا ہے قرآن اور ان سب کو ایک دن جمع کرنے والے قرآن کی آیت میں نے کیا فارف کیا ہے قرآن کا انداز یہ ہے کہ واقعی ایک آیت کی ایک حسم کی تشریح و تصویر دوسرے مقامات پر خود کرتا چلا جاتا ہے دوسرے مقام پہ آخری اعلامی کا دیکھیے گا دو لفظ مراد لے آیا قرآن وہاں مستقبل اور مستافرین کا جہاں عزبین اور آخرین لے آیا پہلے جڑے ہوئے بھی اور بعد میں آنے والے بھی مرادد لے کے اس میں ماں نے متعین کر دیے اس آیت کی تصویر میں جانِ سرزی میں حضرت ابن عبداس کی روایت کے مطابق یہ لکھا ہے کہ شانِ مضوم اس آیت کا یہ ہے کہ مسل مدوی میں میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے ہی من نازر چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں تصویریں مجھے کہیں پڑتی ہیں یہ جو بیان کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ مسجد میں حضور کے پیچھے نماز کرنے کے لیے ایک بڑی حسین عورت آگے کھڑی ہوتی تھی تاکہ عورتوں کی سخت پیچھے ہوتی تھی مردوں کی آگے ہوتی تھی تو ان میں سے صحابہ ہیں مسجد ندوی میں علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں باہر آئی نمازی تو ہے نا وزیر نرومی کی تو ان میں سے کچھ لوگ نیجی کو کے لیے لیے تو آگے چلے جاتے اور کچھ لوگ آخری پچھلی کس میں کھڑے ہو جاتے تھے اور جب روٹی میں جاتے تھے تو اپنی بغل کے نیچے سے اس عورت کو جھانپا کرتے تھے. پر خدا نے یہ آئ لازل کیڑ دو پترو پنجابی کے ہوں لازم ہونے تو ہم جانتے ہیں جو تم میں سے آگے جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں بھی جانتے ہیں وہ تن ہی سب میں کھڑے ہوتے جانتے ہوں عزیزہ نے من ہنسی نہیں سون کے ہنسی اس آئٹ کی یہ شان مزول اب اس شانِ مزول کے بعد مستقبل اور مستافرین کے معانی پھر آپ نے متعین کر لیے اگلی سخت میں جا کے کھڑے ہونے والے اور پچھلی سخت میں کھڑے ہونے والے ان کے مراد بھی عربی زبان میں آ گئے سے قرآن کے مرادف خاص کا ملتا جس نے اولین اور آخرین کا اس کی منہ سے تقسیم بھی ہوگی شان نزول شان نزول جو ہے ہمارے ہاں سے جنہوں نے ان چیزوں کو دیکھا بات کی تمام احمد بل حمد رحمۃ اللہ عنہ نے بھی اپنے ہاں لکھا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں تین چیزیں قابل اعتماد گھنی ہیں ملاحل مغازی اور سستی پشین گرو کے متعلق جو روایتیں آئی ہیں وہ جنگوں کے متعلق جو آئی ہیں وہ اور تفریح کے متعلق جو روایتیں آئی ہیں وہ کون سنتا ہے ان چیزوں امام میں سے نہیں ان کا تو خود اپنے مجموعہ جو ہے احادیث کا امام احمد بن حمد کی نسبت بہت بڑا عظم ہے سب سے بڑا ہے اور پھر ہمارے ہاں کے عیمہ اربا جو ہیں سگا کے ان میں سے بھی ایک امام ہے وہ ان کا جو کال ہے لیکن میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کے باوجود یہ ساری چیزیں آج کے کتب احادیث میں ہیں تاریخ میں ہیں ان کی بنا پر قبری کی تفریح میں ہے تفریح میں لکھا یہ ہے کہ قرآن کی اس آپ کی تفریح رسول اللہ نے یہ فرمائی یا اس کا شان نظوب یہ تھا اور یہ تو آج بھی جانتے ہیں جب کوئی چیز متنازع تھی ہو جائے کوٹ کے اندر بھی اس میں को देखा کو دیکھا جاتا ہے سب سنسٹانشل ایویڈینس کو دیکھا جاتا ہے یعنی جو واقعہ ہوتا ہے بات اس سے نکلنے کی چلتی ہے نا کہ صاحب ہوا کیا تھا مکتا کے کہ ساتھ اس نے مجھے گاڑی دی تھی جو ہے نا یہ بات کے ساتھ بات کو یہ نا ہوا کیا تھا اس ہوا کیا کے اوپر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اس چیز کا یہ ہوا کیا تھا اس کو کہتے ہیں شان نزول ان آئے تھے اب جو شان نزول بھی متعلق کر کے دے دیے جائیں اور جہاں شاہ نزول یہ بات نہ ہو جیسے حضرت مسا السلام کی متعلق مطلب وہ آیت آئی تو اس کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے ایک تقوی آ جائے پھر کون اس کے بعد جب کر سکتا ہے یہ کہنے اور بات صرف اتنی سی تھی سمجھانے کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے حضور کی طرف منسوم کی گئی باتیں ہیں ان میں صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں. جہاں تک قرآن کی تفسیر کا تعلق ہے اس کے لیے معیار ہمارے سامنے بالکل واضح ہے ان میں سے کوئی چیز جو قرآن کی کسی تعلیم کے اس کی روح کے اس کے حکم کے, کے خلاف جائے گی ہم کہیں گے کہ ندیتم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا ہوگا یہ حضور کی حدیث نہیں ہو سکتی تو جو اس کے مطابق ہے آپ کہیے گا کہ سیران سو کے اوپر ہو سکتی ہے حضور کی حدیث جو شخص ایسے مقام پہ یہ کہتا ہے نا کہ میں اس حدیث سے انکار کرتا ہوں یہ اس کے خلاف جنگا ہے یہ کہنا کہ یہ حدیث کا انکار کرتا ہے وہ انکار یہ کرتا ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ کی نہیں ہو سکتی وہ حضور کی حدیث کا انکار نہیں کرتا اس باعث حدیث کی جو نسبت کی جاتی ہے رسول اللہ کی طرف اسی انکار کرتا ہے انکار کی بنیاد یہ ہے کہ یہ قرآن کے خلاف جاتی ہے سے حضور کی سیرت کے اوپر شان کرتا ہے اس سے صحابہ اقتبار کی سیرت کے اوپر اعتراض کرتا پر ہے اس لیے یہ رسول اللہ کی نہیں ہو سکتی یہ حدیث کہ قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے کہ ایک گروہ کا گروہ ہے ان کو فرشتے جان کی طرف لیے جا رہے ہیں اور آپ سر اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو میرے صحافہ ہیں یہ تو میرے صحافہ ہیں ان کو جانن کی طرف دیے جا رہے ہو تو آواز آئے خدا کی طرف سے کہ جب تک میں تھا اس وقت تک تجھے ٹھیک ایمان مانتے تمہارے جانے کے بعد یہ تب ہو گئے پھر معذملہ شریف کی ریتی میں نے ابھی اردو کیا تھا کوئی ایسی حدیث قرآن کی تعلیم کے خلاف جائے کوئی ایسی حدیث جس میں کسی ندی یا خود رسول و ذات ابد سے کوئی کام کرتا ہو کوئی ایسی حدیث جس کو صحابہ کے بعد کی کسی سیرت کے اوپر के کرتا ہو جو مشاہدات کے خلاف ہو جو ان تحقیق کے خلاف ہو فکر و تدبر کے خلاف ہو حجیہ نے اس کے مطلب یہ کہہ دیں اسے کہ یہ رسول اللہ کی نہیں ہو سکتی نہ زمین پھٹ جائے گی نہ آسمان گر جائے گا یہ اگر معیار مقرر کسی کا کر لیا جاتا یہ دشواریاں جو آج آپ کو اس طرح پیش آ رہی ہیں پیش ہی نہ آتی اور نہ ہی آپ کے ہاں پہلے تو وہ مستشرت وہاں سے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بار آپ کے قرآن کے خلاف لکھتے چلے جا رہے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھتے ہوئے آج کی ان کتابوں کے اندر وہ موجود ہوتا ہے آپ کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے ہاں کی کوئی کتاب آئے جس میں یہ کچھ ان میں سے کچھ لکھا ہوا ہو دہائی مجھا جاتی ہے کہ صاحب بین کر دیجئے اس کو پرسکائب کر دیجئے اس کو جلا دیجیے اس کو کوئی نہیں سوچتا کہ یہ جن کتابوں سے جن چشموں سے وہ پانی کا کوریا دے کے گیا ہے ان کو بند کیجئے یا ان کی کسی طرح سے تنقید کیجیے تنقید کیجئے وہ تو بدستور بہت چلا جا رہا بدستور نہیں اس کے لیے تو اتنی کوششیں ہوتی ہیں جہاد ہوتے ہیں ان کو پھیلانے میں ترا کرانے میں نشر و اشاعت میں ان کے ہاتھ کی اور جو ان میں سے دو چار باتیں اپنی کتاب میں دیکھ ہے تو دعائیں کا دی ہے ایک دفعہ میرے پاس بھی ایک کتاب ایسی آئی تھی صاحب آج سامنے مجھے دیتے جائیے مجھے تکلیف آئی مراج کی ایک مستثرے کی لکھی ہوئی سیرت کے متعلق اس نے یہ چیزیں تھی مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس کتاب کو بین کرنا چاہیے تو میں نے اس کے اوپر انہیں لکھ کے بھیجا تھا کہ یقین اس کو بین کرنا چاہیے اس میں اس کے قسم کا مواض ہے لیکن بیان کرتے وقت آپ یہ لکھا کرتے ہیں کہ یہ کتاب بھی بیان کی جاتی ہے کسی کتاب میں جو اس, کے جو جو اس میں لکھا ہے اگر کسی کتاب میں اس کا کوئی اقتداس ہوگا وہ بھی بیان ہوگی اس کا بردنا کہیں کیا ہوگا وہ بھی بیان ہوگی اس کو آگے اس طرح سے توڑ کرنا اس کا اقتباس دینا وہ بھی ضرور ہوگا میں نے کہا یہ بھی آپ جب ساتھ لکھتے ہیں تو آپ کی اطلاع کے لیے گزارش کر دوں تو میں نے اس کے ایک ایک استباد کو لے کر اس کے مقابلے میں بخاری شریف کی ایک ایک حدیث نقل کر دی تو یہ اس کا ترجمہ ہے تو جب آپ نوٹیفکیشن جاری کریں تو اس میں ہم رکھنے کی بجائے یہ کہہ دیجیے گا کہ یہ بھی بین کی جاتی ہے اور جس کتاب سے یہ دیا گیا ہے اسے بھی بین کیا جاتا ہے مرکز کو لڑکے نہیں ڈالنا یہ بات آئی تو یہ کہ <تصفح> <عزیز آنمان، تصفح> اس کو کھانسی کے برسات اور منکرے عزیز ہے عظیم یہ بیک گراؤنڈ یہ فصل منظر نہایت ضروری فیکٹ کی وضاحت کی <تصفح> کہ کیسے معانی متعین ہوتے ہیں اور رضاء و قبضہ شان مزود اس آیت کی یہ ہے جو بیان کی گئی ہے اب آپ نے سمجھ لیا ہے نا کیسے معنی متعین ہو سکتا یہ احادیث میں یہ چیزیں موجود ہیں جو میں رہا ہے تفاچیر میں یہ چیزیں موجود ہیں جو میں رہا اشارہ سبری میں یہ موجود سبری پر لبری جو آگے تفکیب تفاچیر چلتی ہیں ان میں موجود ہے رولیا کے ندی وتم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ اس کا آنند جو ہے اس نے اس کو مارا آپ نے اسے حکم دیا کہ اس کو کوئی حق نہیں ہے تو اس کا بدلہ لے سکتی ہے جو ہی آپ نے یہ فرمایا تو آیت نازد ہو گئی ار رجال تک جن آدم نکال سوچنے کیوں کیا کر آپ نے دیکھا معنی کیسے متدن ہوتی دوسری جگہ دکھاش اس کی شانزول میں شانزول میں بھی کئی روایتیں ہوتی ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ ندی عمل نے خود ہی یہ مردوں سے کہا کہ عورتوں کو مارا نہ کرد بری بات ہے یہ بات. اس کے بعد ازر کی عمر رجحور کے پاس آئے نہ رکھیے گا اگر میں یہ کہ وہ اگر کی عمر کی کچھ ایسی سیرت بتائی ہوئی ہے کہ عام طور پہ رسول سر اس کو حکم دیتے ہیں کچھ ایسا کرتے ہیں تو وہ ہاتھ میں اپنا توڑے لیے وہ جاتا جاتے ہیں سب کے لیے آپ نے یہ کیا کہہ دیا معلوم کیا کچھ میں ارد کروں کیا کچھ نہیں حضرت عمر آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آم آن کے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا دیا اور تم تو بڑھے گئے یہ جو میرے یہاں بھی آیا کرتے ہیں کاب اسٹیشن کی ہوتی عمر تو تم نے اپنے درس میں یہ کیا کہا تھا کہ عورت علاج احترام ہے مسالات کا آخرا کیا اس کے بڑے حقوق ہیں تم کو بڑا بڑے بنا رہی آسر تمہارے مقابلے میں حدیث نہیں ہے حضر جو نا رہا اور آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا حضور سے کہ آپ نے یہ کیا, کیا؟ بہت رہے, رہے ہیں آپ نے انہیں گرتا دیا مردوں کو کہ نہیں بھائی تمہارا گرم آپ دیکھ رہے ہیں رسولت سلسل کا کام کیسے دے رہے ہیں مارا گھر آپ مردوں کی طرف سے دھڑا دار مار شروع ہو گئی تو عورتیں آئی تو سات پہلے سے بھی زیادہ انہوں نے انتقام دینا شروع کر دیا آپ نے پھر عورتوں سے کہا کہ نہیں پھر سندھو بدلا لے اس میں یہ آیت ہو گئی نازل کے نہیں ارجالو ار فرزان الگ سے کسی کو یہ خیال بعد میں آیا ہوگا یہ ساری وزی چیزیں اس طرح سے رکھتی ہیں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ تیسری صدی وہ ہے جو ملوکیت کی شدت آپ کے یہاں بند کا زمانہ ہے اور اس دور کے اندر عورتوں جاری تو یہ تھی عوام کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا دوسرے تاریخ سے اس کے ملوکیت کے اندر عورت کی پوزیشن آپ کو معلوم ہے کہ جہاں ڈپارٹمنٹ تھے حکومت کے ان میں ایک بہت بہترین ڈپارٹمنٹ لانڈیوں کی خریدوں پر کا تھا بغداد کے اندر جو سب سے زیادہ بستی ہوئی مارکیٹ تھی خاص وہ وہ تھی جس میں شام کو لانڈیاں نیلام ہوا کرتی تھی اب اکیت یہ تھی ہارون رشیم ہیروز آف اسلام کے سلسلے میں نام دیا جاتا ہے سان میں آتا ہے تو دین میں ہی آتا ہے کہ صاحب کیا بات تھی ہمارے یہاں کے की کیس بات میں بہت تھی نیک تھا مزاج تھا تین ہزار فارن تین کے بھی موجود ہارون یا مانون کے میں تاریخ میں دیکھوں گا جو بیٹا تھا اس دور میں آپ کے ہاں یہ تاریخ لکھی گئی اس دور میں یہ تصویر لکھی گئی اس دور میں یہ اروالات لکھی گئی تو کسی کو یہ فلحال پیدا ہوا کہ یہ بات جو ہے ساتھ دھا دھار دھار مار ہو جاتی ہے وہ عورتیں بے چاری شکایت لے کے آتی ہیں اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ میں تم نہیں بدلا دے سکتی تو یہ تو بڑی واپتی اور دلند ہے آپ ہے نا زم میں یہ چیز یہ ذہن میں آیا آپ دیکھیے کہ تلافی کیسے ہو رہی ہے اس بات کی تلافی یوں ہو رہی ہے کہ اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ سرشر نے فرمایا کیا ارتن کہ ارنگ میں امرنگ آ رہا ہے دم باغ کہ بھائی ہم نے تو کچھ اور بات ہوتی تھی اب میں کیا کروں خدا نے اس کے خلاف ہے تم دے دیا تم بھی ماں تو میں بھی تھی اتنا یا محمد بڑے قیامت راہ براری سر کے ساتھ ہر درارو ایس قیامت سر میں آنے ہر بیس ہزار برس سے تیری امت ان چیزوں کو سینے سے لگائے ہوں گے انہیں تیری طرف منسوخ کیے چلی جا رہی ہے انہیں کتنے احساس نہیں ہے کہ ایک دم تیرے بھی سامنے جانا ہے خدا کے سامنے بھی جانا ہے کیا رہے ہیں من کیا کروں مجھے قابل اعتراض کیوں مانتے ہو میں نے تو کچھ اور کہا تھا خدا نے کچھ اور کر دیا اس نے کیا دیا ہے کہ یہ عورتوں کے اوپر حاقم ہیں یہ ہو گئی عزیزہ نے نہ اس شان مظوم کے بعد قبری کے اندر اس کی جو تفصیل آئی وہاں آئی یہ بات کہ ہاکم ہیں بڑھوے ہیں یہ حق حاصل ہے ان کو میں کہتا ہوں یہ جو ہے اس طرح سے مار پیٹ کا حق تو جیل خانے کے دروگے سے بھی نہیں ہوتا کوئی بھی چھپ چھپا کے تو کسی کرتا ہوگا یہ کہیے اب اس کے بعد شریعت کا حکم آ کے آ گیا کہ یہ حقم اور دروگے ہیں یہ مار پیٹ کرتے ہیں اس کی فریاد نہیں کی جا سکتی کہیں شریعت کا حکم ابدی ہے اور مب یہ ہے نند کی تقریر میں آیا اب آگے چلیے جو مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ جو چیز بیان کر رہے ہو یہ کس طرح سے بیان ہو رہی ہے صاحب تو میں نے گزارش کیا کہ پہلی چیز جو ہے وہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس تحقیق پہ میں جتنا بھی صدی شکرانہ بجا رہا کم ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ کہ قرآن کی آیات کا مصنون قرآن کے اندر سے سمجھ میں آ سکتا ہے پہلی بات یہ ہے نہیں غلطی کر رہا ہوں مقام اور یہ سنو میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ بات ڈالی میں متشدد کی سنتے کبھی بات یہ ساری جتنی آبیس اور تفاطیر اور یہ تاریخی یہ ساری کی ساری اسی طرح سے تھوڑا سا ہم پہ اسی طرح سے عقیدہ رکھا تھا جب دور شروع ہوا ہے مجھ پہ شکوق کا سبھاؤ کا اعتراضات کا اور جب نکلی ہے زمین پاؤں کے تلے سے بہت بڑا احسان تھا اس کا جس نے یہ کہا کہ ان چیزوں کو چھوڑو یہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کہاں سے آئیں اور پھر یہ بھی بتاتا ہوں کہ کشتی کا منظر صرف قرآن کریم ہے قرآن کے سمجھنے میں تفریح کا لیا ہے دو لگتے جیوا نے مان تفریح آیات اور محاورہ عرب یہ انہوں نے مجھ سے کہا علامہ اقبال علیہ آس میں اس کی بہت کا شبن نقصان کریں دوسرے نے کیا کہتے ہیں مجھے غرض نہیں اپنے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ مجھ پہ جو احسان ہے یہ وہی عرض کر رہا یہ چیزیں آئیں کہاں سے اس کے لیے تاریخ میں رہنمائی انہوں نے کی صرف دس سال میرا وہ دور گزرا جس میں ایک ایک چیز جو اسلام کے اندر آئی ہوئی ہے اس کا اصلی سنسنا ان تاریخوں سے اور ان چیزوں سے میں نے خود بھی تشریح آباد کے معنی یہ ہو کہ قرآن میں ایک جگہ جو کہا ہے سارے قرآن میں دیکھو اس کے متعلق کیا کچھ کہا گیا ہے میں نے قرآن کو اس طرح سے شروع کیا تھا اللہ کا احسان یہ ہے قرآن پہ یوں سمجھ لیجئے کہ چالیس سال ہو گئے اس انداز سے قرآن پہ غور کیا ہے اور اگلی چیز تھی حاضرہ یعنی یہ دیکھو کہ اس دور میں یہ زبان عربی تھی اس میں ان کے معنی کیا تھے بڑی اہم چیز ہے اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے خدا نے کہا کہ ہم نے قرآن کو عربی مدین میں نازک کیا ہے پوری قوم کی زبان میں اس کو آسان بنایا تو وہ بڑی ضروری چیز ہے کہ وہ بھی دیکھی جاتی ہے کیسے دیکھی جائے یہ سارا کچھ میں نے اس تمام دوران میں کیا تھا نے یہ محاورہ ارد والی بات جو تھی یہ آگے باقی یہ چیزیں اس سے پیش کہیں ہوئی ہوئی مجھے نہیں ملی بہت تلاش کی جب نہیں ملی قرآن کی تقریر کی چیز بھی میں نے کی وہ تبدیل جو میرے یہاں رشتوں کے رشتے لکھے ہوئے ہیں میں یہ عرض کروں کہ اب آخری چیز جو اس وقت آخری میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں اللہ اور کا دے گا تو قرآن کے متعلق کیا کروں گا اس وقت چار پانچ برس ہو گئے مجھے تبدیل قرآن جسے کہتی ہیں کلاسیفائی کرنا قرآن کو جو میں کر رہا ہوں اس کے لگا ہوا بھی کوئی ایک موضوع آپ کے ذہن میں آئے سارے قرآن کی تعلیم اس کے نیتی کے مزدور شبر میں مل گیا اسے کہتے ہیں تقریب سے آیا اگلی چیز تھی جیسے میں نے کہا وہ ہاورا یار کہ اربوں کے ہاں صاحب کے معنی کیا تھے ضمینت ہے یہ تھی کہ ہمارے ہاں کشتوں جہلیت عرب کے زمانے کیا اس زمانے میں کتاب تو کوئی ہوتی لکھی نہیں عربی زبان میں سہانے کریم صاحب کتاب ہے اس طرح کے کتاب کوئی تھی نہیں شاغ ان کے یہاں کا جو تھا وہ عربی زبان کے اندر متداول چلتا تھا وہ آگے منتقل ہو کے آیا اور شیر میں یہ بات ہے ٹھیک ہے اس میں بھی تعریف ہو جاتی ہے بہت سے شور لوگ صرف بنا کے کسی پر منسوخ کرتے ہیں لیکن شور میں منتقل ہو کے آتا ہے وہ بال خاصے ہی منتقل ہو کے آتا ہے وہ لبے میں منتقل ہو کے آتا ہے ایک جو ہمارے ہاں یہ چیز بڑی ایڈوانٹیجس رہی تو وہ ایک ذخیرہ جو تھا کمل علیہ السلام کی اربو زبان کے متعلق وہ منتقل ہو کے آ گیا ہے اور اس کے بعد جو ان کی بنیادوں کی اوپر بہت دیر عطب ہمارے یہاں ہوئے انہوں نے ہر ایک تو نہیں جو زیادہ مضکوط گزرتے تھے اس نے کیا یہ کہ یہ جو تھے الفاظ زمانہ جاہلیوں کے اندر کی جو چیزیں ان کو سمجھ میں ملی ان کے اعتبار سے بھی ان کے انہوں نے اس میں دیے اور یہ بھی نہیں تھا جو تفصیل میں اس کے متعلق یہ آیا ہے روایت میں اس کے متعلق یہ آیا ہے ایسی کچھ بولے گی مل میں نے پھر جب دیکھا کہ قرآن کا وہ ایسا بلک ہونا چاہیے تو جس میں یہ جو چیزیں ہیں جن کو آپ تفریح میں یا روایت میں تاریخ میں شان نزول میں یہ کچھ آیا ہے یہ کہ نہ ہو اس کے اندر اس میں ہو یہ کہ زمانۂ نزول قرآن میں ان الفاظ کے مانے وہ عرب کیا لیتے تھے اور پرانے کریم میں اس کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے تذریف آیات اور محاورہ عرب کی بنیادوں کے اوپر ایک لوٹ ہونا چاہیے عقیبان منظر بار گاہ میں پھر سارے جھکاتا ہوں کسی اور فرد کے بقی بات ہے نہیں جب اپنا وقت <DY> لکھا ہے اس نے جب ارادہ ظاہر کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میرے پاس है نہیں ہے لاڈ نار تو وہاں کا ایک نواز اس نے اپنی ریاست اس کو دے دی کے لیے عربی کا بہت اٹھنے کے لیے یہ تو فائنشل سے مثر میں آ کے بیٹھ گئے سائنر چالیس پچاس کا ایک دروش فیروز کا ساتھ تھا بیس سال لگے زمانے کی بد قسم تھی کہ وہ ہر سے خاص تک پہنچا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی وہ لوگ تو یہ ادھر رہے ادھر ہم نے بھی کسی کو تحریر نصیب نہیں ہوئی کہ انہیں لائن کے اوپر تو باقی حصہ بھی اس کا مکمل کر دیا جائے باقی حصوں کے مطابق جو وہ موڈ چھوڑ گیا تھا صرف وہی ہے ایک جگہ دیے ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے بھی جو لوگ جن کو ایمن کے ساتھ دلچسپی یا شوق یا جنون ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں بہت لکھا تو اس کو چھپوانے کے لیے اس نے انتظام یہ کیا کہ کوئی اور چھاتے خانہ اس طرح سے نہیں چھاپ سکتا اس کے لیے اس کا جو تھا یہ جو ہے نا یہ اس کا نتیجہ تھا آپ کسی اگر کسی نے پڑھی ہے ان کی ہسٹری لین توڑکی تو وہ جانتا ہے کتنا بڑا یہ شخص خود ساغر ہے اس نے اپنے نتیجے کے ذریعے صرف یہ کام لگایا کہ اس لوہت کو چھاپنے کے لیے ٹائپ جو ہے مرکب کرو ٹائپ مرکب کرایا چھاپے خانہ ایک بنایا اس میں بہرحال یہ چیز جو چیز میں کہہ رہا ہوں کہ لوہت کا دکھنا کیا ہوتا ہے یہ ایک فقیر و بے نفاذ دفتر کا ایک لرف تھا لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے سارے ہندوستان میں سب بہت تقسیم بھی یہ ہے ایک ایک سے میں نے یہ چیز کہی کہ ایسے کرنے کی بات ہے کسی نے بھی ہمت نہ کی باہر ہے میں ارد کر رہا ہوں کہ بتا कि تعدی سے نمت یہ عرض کر رہا ہوں کسی فخر کی بنا نہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نغت مرتب کیا میں جتنی مثبت کتب درد تھے عربی زبان کے ان کے حوالوں سے ایک ایک نفظ قرآن کے معانی وہ متعین کر کے اس نے دیے جو انہوں نے اس زمانے کی عربی زبان کی روح سے کیے تھے جو قرآن کے زمانے میں آئی تھی اور ہر مذ کے متعلق یہ بتایا کہ قرآن منسی کو کے آئی ہے یہ ہے جو اب آپ نے سمجھ لیا کہ جس نے آج کچھ قرآن کے متعلق کرنا ہو اسے کس لحاظ سے یہ کرنا چاہیے میں نے بہار حالت بنیاد رکھ دی ہے پر ڈالی ہے آنے والے مجھ سے زیادہ جو مسئلے آگے ہوں گے ان میں فصل کے یہاں وہ اس کے اوپر اور عمارتیں تگار کریں گے بنیاد ہے یہ جو میں نے کیا یہ ہیں ان کے اندر یہ تین موجود ہے جس کا جیتا ہے جو سام عرب اٹھا لے تازل عروس اٹھا لے ہیں یہ کتابیں یہ تو میں اپنے حوالے موجود ہیں اس نے دیا ہوا ہے ان لوگ کے اندر قبامونہ اللہ کے ساتھ ہر اس میں یہ لکھا ہوا انہوں نے کہ کام اور رضول و الا میرا اس لذ کے معنی نے ہوتی ہے یا ان لفاظ کے معنی ہوتی ہے وہ اس کی ضروریات زندگی کا ذمہ دار ہوا وہ اس کی رزت پہنچانے کا تفیون بنا معا تصویر انہوں نے یہ ٹانزول وغیرہ بھی دی ہیں کہ جانے نظول تو یہ آئی ہے تصویر میں یہ آیا ہے اور محاورے عرب میں اس کے لیے مراد سے جو تھے اللہ بات صاف ہوگی پرانے کریم میں کہا گیا تھا پہلے عورتوں اور, اور مردوں کے متعلق مطلب. ماپ جب اللہ بھائی دادا تم یاد رکھیے داداجی کے لیے کتنی کار کے اوپر کے اعتبار سے ان کی ساتھ کے اعتبار سے کچھ گھر ایسے ہیں مردوں کے اندر دادا تم اللہ داد کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا کہ مردوں کو عورتوں پر تزویز عورتوں اور مردوں کا اکٹھا ذکر کیا اور کہا یہ ایک پر دوسرے پار اس پر اس کو اس پر کچھ باتیں وہ ہیں جس کے اندر مردوں کے اندر گزار دیا کچھ وہ باتیں بھی ہیں جس میں عورتوں کو اپنی اپنا رہے اسے اس لیے وہ نہ تو سبر کریں گے کسی طرح سے تو یہ اپنے ہم سے ہم سے پہلے ہے عورت اپنے ذہن میں یہ بات نہ تو کر لو یہ پتا نہیں کتنے ہزار سال سے اس کے دل میں جو راسوس کر کے رکھ دیا گیا ہے کہ تم کم کر رہو تم ندیلتا رہ تم حقیقار ہو تم دیوکو ہو اور جب روٹی ہاتھ میں رکھ لی جائے تو پھر تو وہ سارا کچھ ہو تو اس کی بات تو ظاہر جنی کو دانے اور کمڑے نیچے ہیں بات سب میں عبادت مراد پھر آگے یہ کہا کہ یہ اکنامک ہے نا یہ کہتے ہیں کہ عورتوں جو ہے یہ کچھ کما نہیں سکتی مردی ہے ان کی پراپرٹی ہو سکتی ہے وہی بے روزار نصیبوں میں مت قسم غیر نثار نصیبوں میں مت قسب سما نہیں سکتی ہے ان کے پاس اگر سابل بچہ ہے اپنی وہ فطر جو بدائش اور تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد کسدائش نت تربیت ان کی پرورش ان کی وقت ہے ٹھیک ہے اکتفاق کر سکتی ہیں وہ اپنے نے اکتفاق کیا آپ مالک ہیں چنئی ان کے زبردستی مالک مانگ سکتے اور اس کے آگے یہ ہے سوچوی یہ چیز ہم نے کہی ہے جناب فضل اللہ باب یہ تقسیم ہے کچھ اور انہیں ہیں کچھ اور انہیں ہیں گھر کی زندگی کے اندر تو سیمت عرب ہوگی عورت اپنے فرائض کو سرجام دے گی تو اس کا بہت سا وقت اس کے اندر فرق ہو جائے گا اور وہ فرائض ہیں جو تم چاہو بھی تو سر انجام نہیں دے سکتے اس لیے اس کے شکر گزار بنے وہ چاہے تو تمہارے فرائض کو سر انجام کو دے سکتی وہ انسپسبل अपने اپنے فراض के سرجام دیوی کے لیے جب اس کو سارا وقت دینا پڑے گا تو سوال یہ ہے کہ گھر کی زندگی میں تقسیم کار کیا ہو تقسیم کار یہ ہو کہ رضاو قبضہ اگر نصاب ان کے قرور یا زندگی کی کفالت مر کے میں ہوگی تاکہ وہ فائد ہو جائیں مطمئن ہو جائیں اپنے ان پرائز کی سرنجام دیہی کے لیے یہ گھر کی زندگی میں تقسیمیں کہا ہے تمہاری کے لیے یعنی عمومی میں نے کہا نہ کہ پہلے جب کہا ہے کہ عورت بھی میسی ہے اور یہ نقشہ نہیں ہے ٹھیک ہے جس مانی کے لیے انڈیپینڈنٹ بھی ہے لیکن گھر کی زندگی میں کہا کہ عمومی نقشہ یہ ہوگا وہ یہ تاکہ وہ اپنے فراہم کی تکمیل میں مطمئن ہو جائے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مرد اس کے ضروریات زندگی کے کپیل ہو جائے باہ منڈا رہی مگر اس کے لیے دارا جو وہ کچھ ہمارے جاتے ہیں ان کو فرق کرنے کرے گا آگے. تو تم تم اللہ. یہاں ان میں کہیں نہیں لکھا عورتیں وہ ہیں جو پھر عقائد گزار ہوتی ہیں اپنے خامد ہے ہی نہیں یہ اپنی طرف نہیں جاتا سال ہاتھوں صحیح صلاحیتیں جو اس کے اندر ہیں عورت کے ضرورت اس کی ہے کہ یہ صلاحیتیں جتنی اس کے اندر بحثیت عورت کے ہیں یہ ان صلاحیتی سرمجان صحیح کے اندر فرض کرو جو یہی سر انجام دے سکتی جو عورت نہیں دے سکتے اللہ بان قرآن کا لقف دیکھیے کون جائیے کام کریے سرجمہ ہمارے یہاں ہم ہو گیا فرمان بردانہ عربی میں آگرے کی روح سے جو لوگ استعمال کرتے تھے شہروں میں جاتے تھے پانی کی بڑی کمی ہوتی تھی مشتیذا ان کے یہاں ہوتا تھا مشکل میں پانی بھرتے تھے سفا طریق ان کے یہاں ایک وقت ایسا مشتیجا پانی بھرنے کے بعد اس طرح سے اس کو بند کیا جائے کہ راستے میں جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں تو ایک کپڑا اس میں سے اور جہاں اس کی ضرورت ہے وہ اس میں جہاں اس کی ضرورت ہے وہ وہاں منہ کھول دو اس کا है ایسا ہے کہ راستے میں کب پاٹا چلے گا لفظ وغیرہ کیجیے گا کیا لگ جائے یہاں پہ رہا ایسا ہی کہ گلاس میں یہ منہ میں کھلو جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں جہاں ضرورت ہے صاحب کرم بن کے سامنے کام ہے سامنے ہمارے ہاں ایک تو جو سالیہ کا لفظ ہے میں نے اور کیا ایمان تصورات کو ریٹنسپکٹ کرنا پڑے گا آپ کو قرآن کے تصورات کو ترجمہ کے روح سے نہیں لینا ہوگا آپ کو متبادل کی روح سے نہیں لینا ہوگا ریٹنسپکٹ کریں گے یہ صلاحیت کو آپ ہیں اور جب عملے فالح آتا ہے تو جیب میں کچھ اور نقشہ آ جاتا ہے ایک تھرسٹائٹ دم گیا نا آپ کے سارے میں اس دور کی بات نہیں کرتا جو اس سے ذرا پہلے سارے صلاحیت بخشی نہیں اس کے من صلاحیتیں اس کی صلاحیتیں تو کے اندر ہوتی ہیں تاثر محنت کے اندر بھی ہوتی ہیں آگے ان کا مشرق ہے مشرق ہے کا کی صلاحیتیں جہاں ان کے سرف کرنے کی ضرورت ہے صرف وہاں طرف کرے اور جہاں ضرورت نہیں ہے ہاتھ ہزار تم لے لگائے بماغ بماغ ہنسے جمع خدا نے ان کے تحفظ کا انتظام کر دیا دیے یہ کہ, کہ وہ اب کا زمین آ جائے نکاح ضروریات زندگی وہ تمہیں باندھنا چاہیں گے تمہارے انٹرسٹ بات ہو گئے جب یہ کچھ بھی ہم کر دیا تمہارے اندر خاص لڑائی ہی ہیں فطرتی پیدائشی وہ خاص فراہم کی سر دہی کے لیے ہیں لہٰذا ان کی محافت کرو تم کو تمہاری حفاظت کا سامان بہن پہنچا دیا اس تب چیمے کار چینی سے سبھالے اور اس لیے تمہیں چاہیے ساتھ سمے یہاں صرف کرو ان چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کیا کیسا چلا جاتا یہ کہہ کے کہ اللہ کیا دیکھ لیجیے بلایے تو ہیں ہے تمہاری جگہ کوئی دوسرا نہیں کر انجام دے سکتا آپ گروپ جو ہے وہ نہیں اس کو سر انجام دے سکتا تم ہی نہیں دینا ذائق مسئلے انسانی نہایت ضروری ہے بچوں کی تربیت نہایت ضروری ہے کہ امرت اور مسئلہ بنتی ہے تم نے آنے والی کے متشقل کرنا ہے تم نے یہ صلاحیت دی گئی اس کا کام تو صرف بعد جا کے کمانا یہ سارے فرائض سر انجام دینے یہ ہم نے انتظام کر دیا اور اس کے بعد بات ہی تقاضہ نشوزنا اور اس کے بعد بھی اگر کوئی اس طرح سے یہ سرکشیہ اختیار کرنے کی موومنٹ میں یہ جاری ہو جائے کہ نہیں صاحب یہ بات غلط ہے ہم مردوں کے کام کریں گے تم مردوں کے کام کرو گی تمہارا کام کام کرے گا فطرت کے پروگرام کی روٹ یہ ہے بندہ کی تفاسونا سوزا یہ اسے کہا کہ جس, جس عورت سے تمہیں سرکشی کا تفاسو نا یعنی اختیار ہوگی اس میں تمہیں باہر ہے کیا نا جاتے اگر آتے نظر آتے دو سینٹر یہ چیز ہو رہی ہے ویزا نے مان کی سر جو تقسیمیں کار کی اور اس کے بعد یہ معاشرے سے حکم دیا جا رہا ہے یہ میاں مینی کا ذکر نہیں ہے رجال اور ان کا ذکر ہو رہا ہے مردوں اور عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے ایک تقسیم کار کا ذکر ہے ایک معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے تو اس کے باوجود اگر کسی کا یہ تو بغیر کسی قسم کے گزر کے اگر یہ چیز کبھی پیدا ہو یہ وہ آیا ترجمہ وہ, وہ آیا اس کی ترقی ولاٹ اور تمنا موسٹ بدلا ہوگا جو دوسرے کے گھر ہیں ہم سا ان کی ایک تمنا اور ان کی آسنا بھی اس اندر لے آیا کرو کرائے اس کے سر انجام دیا کرو اگر تمہیں یہ محسوس ہو کہ یہ چیز کچھ اس قسم کی کری جا رہی ہے ایک موومنٹ اس قسم کی رجحان اس طرح سے آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں یورپ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے شاید ہی معاشرے کو حکم دیا جا رہا ہے ایک حامن تو نہیں کہ عورت کے ساتھ ڈیجی کے ساتھ جو کچھ کرے عورتوں کو مکمل حکم معاشرے سے کہا جائے تفاشن معاشرے سے کہا ہوا ہے رہا بجاؤ برائے یہ چیز نہیں ہے تو جہاں ضرور ہوں نا یہی نہیں ہے کہ ان کو ان کی خات گاہوں کے اندر الگ چھوڑ دو یہ تو فاون کاف لائے گے تو پھر یہ چیز ہوگی نا ان کو اس قسم کا کتا تعلق رکھ دو جن کی بھی یہ چیز جو ہے معبوف کرنے دینے کی بات جسے ڈیٹین کرنے کی بات قرآن نے پہلے بھی تو کہا ہے نا کہ جن سے تمہیں یہ خطرہ ہو کسی قسم کی کہ وہ کچھ بات کی حدگی بات نہ ہو جائے تم کو گھروں میں روک لیا کرو یہ اگلا شک یہ ہے جو معاشرہ بھی اس کے لیے مناسب سمجھے اور کہا کہ اگر یہ بات بھی نہ ہو اور یہ چیز پھر سڑک بھی جائے معاشرے کو عدالت کو حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ پھر تم بدنی سوا بھی دے سکتی ہو غزل دور ہنر یہ ہے نا کون کو کون چیز کے لیے قانون تو تمہیں کوئی سنجھ نہیں آ رہا ہے جب وہ اس کے اوپر آزادہ ہو جائیں کہ نہیں ٹھیک ہے اس کے لیے یاد ہے خرابان علیہ رہا ہے قبیلہ ہم خر کے لیے میں بھی سنجھیے کہ وہ عورتیں اس لیے ان کے اوپر بٹ قتل تم نہیں ہاتھ اٹھا سکتے علیم قبیلہ تو واقع قوانین یاد رکھو غالب ہے وہ کس نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اس کی شکل یہ ہے فضی نام یہ ہے میری مصیبت کے مطابق قرآن کریم کی اس آیا جلیلہ کا مصروف یہ ہے اس ان کے الفاظ کے یہ مہنو جس کا جیتا جا کے خود بدت میں اٹھا کے دیکھ اور سوال اب یہ ہوگا کہ ان لوہت کے اندر جب یہ معنی دیے ہوئے ہیں کہ یہ ہے لسان عربی کے روح سے اور یہ وہ مانی ہے جو کسی روایت کی روح سے کسی جان نظور کی روح سے ہے تو میں ان کو اس کو میں نے کیوں ترجیح دی میں کیوں اس کو ترجیح دیتا ہوں میں نے عرض کیا ہے کہ دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ مفروم وہ ہوگا درست جو قرآن کے دوسری تعلیم آیات کے اور روح کے مطابق ہوگا کیونکہ کہ قرآن نے کہا ہے کہ میرے سدا کی طرف سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے قرآن میں یہی نہیں کہ دو اختلافی حکم نہیں ہے قرآن کے اندر کوئی تعلیم کی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ایک جگہ تو ایک قسم کی ذہنیت کو پیدا کر رہا ہے دوسری طرف کچھ اس قسم کی تعلیم دے کے اس کے خلاف ایک ذہنیت پیدا ہو رہی ہے قرآن یہ بھی کبھی نہیں کرے گا اس لیے قرآن کی ان چیزوں کے کھڑے ہو کے پہلے یہ دیکھیے اور زیادہ آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن ضریم نے کہا ہے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ باہم کو سمجھیو ذرا سی بھی کراہٹ اگر ہوتی ہے لا اللہ بعض زیادہ حکومت کریں تو وہ حیران میں رہ جاتی ہے عورت بعض میں رشتہ اقداج کا ہے رفاقت کا ہے اور اس کا نتیجہ لذت ہے قیمت ہے رحمت ہے جب قرآن یہ چیز کہتا ہے پھر وہ تمام کہتا ہے کہ ان کے حقوق اور ذمہ داریاں مساوی ہیں ایک ساری تعلیم کو سامنے رکھیں ان الفاظ کے محلی کتب نے یہ دیکھیے کہ عربی لفان عربی کی روح سے یہ مہانی اس زمانے میں متوازد تھے وہ عرب استعمال کرتے تھے اس مذہب کو ان تین دو لفظوں کو ان مانوں میں اور اس کے بعد یہ وہ تصاثیر یا روایات جو منسوخ کی جاتی ہیں چونکہ یہ روایات جو ہے پرانے کریم کی تعلیم کے خلاف جاتی ہیں اس لیے اس ملا سے قرآن کو جو غور کرنے والا ہے وہ کہے گا کہ یہ رسول وسلم کی نہیں ہوتا یہ بھی تو حضرتی ہے بتاتے ہیں کہ وہ, وہ اونٹ میں حادث میں چلی جا رہی تھی تو وہ جب آپ تیز سلانا شروع کیا تو آپ نے کہا تھا تو اچھا سدا ہے کہ آپ بھی